ترمزی جلد چار صفا دو سات حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینسٹھ ٹو فور سکس فائیو حضرت سینا اوبئی بن قیاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود پہننے میں صرف کروں گا تو سرکاری مدین یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ کر دیے جائیں گے تو فکروں نے گھیرا ہے تو درود پڑے گناہوں سے پریشان ہیں تو درود پڑے انشاءاللہ اللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبی وبارک وسلم باہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم بالخصوص اہل بیت کہ یاد کرتے ہیں ان سے پیار کا اظہار کرتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل جلد دس صفا ایک سو ستانوے حدیث نمبر چھبیس ہزار چھ سو انسٹھ میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہ سن کر کچھ پنجتن پاک کی شان و عظمت کا آپ کو پتا چلے گا ٹو ڈبل سکس فائیو نائن فائیو نائن حدیث نمبر ہے بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرام سرور کون نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم خاتون جنت فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسن مجتبہ رضی اللہ تعلََََََََََََََََََََّن ريما حسین شہزادہ كنين رضی اللہ تعيل کو جمع فرما کر اپنی چادر میں لے لیا اور پھر دعا کی عملبئی تھی وہ خوفتی از انم اور رج سا ویر ہم تب یارب یہ میرے اہل بیت اور میرے مخصوص ہیں ان سے رج اور ناپاکی دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے اور خوب پاک کر دے سبحان اللہ تو اہل بیتے اتہار سے مراد مولا مشکل کشا خاتون جنت حسنین کریمین اور ازواج متحرات بھی اس میں شامل ہے پنچتن پاک کو چادر میں لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی امام تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل محمد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فوج چیزوں کو دور رکھے تمہیں گناہوں کے میل کچل سے صاف رکھے اللہ تعالی نے اہل بیتے نبوت کو برائی سے پاک رکھا اپنی مخصوص رحمت سے نوازا اور انہیں پاک کیا برے اخلاق سے برے احوال سے اور صدر الفاظل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوانح کربلا میں لکھتے ہیں اہل بیت نار پر حرام ہے یعنی اہل بیت جنتی ہیں اور اللہ تعالی انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا اور بچاتا ہے حضرت امام عبداللہ اللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو اللہ تعالی نے نصیحت فرمائی کہ وہ گناؤں سے بچیں تکوا اور پرہیزگاری کے پابند رہیں ان کی پاکی کا خدا پاک, پاک, پاک کریں شان اہل بیت جو شانیا تطہیر ہے جو کل الحمد تلاوت کی گئی تھی بارہ بائیس سورہ احزاد کی آیت نمبر تینتیس ان نما یورید اللہ کم رجس اہل الحلبئی تی ویرا کم تت ہی اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب سترہ کر دے آلہ حضرت کے بھائی جان امام حسن رضا حسن علی رحمت الرحمان اس آئت کا حوالہ دے رہے اور شان اہل بیت بیان کر رہے کہ اہل بیت کی پاکی کا تو خدائے پاک بیان کرتا ہے قرآن پاک میں اور آیا تطہیر سے پارا سورہ سور احضاب کی آیا تطہیر اس سے اہل بیٹے اتہار کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اہل بیتے پاک سے بے باقیاں بعض بدن سے ایسے ہیں میرے نبی کی آل سے وہ ساخیاں کرتے ہیں بے باقیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لعنط اللہ علیکم دشمنان اہل بیلو ہی علیکم دشمن نے اہل بیت ان پر اللہ کی لالت جو نبی پاک علیہ سلا تو السلام کی آل اولاد سے دشمنی کرتے ہیں بے ادب فرتے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داس تانے اہل بیت اہل بیت اتحار یہ پاک لوگ ہیں اور زکوٰۃ کا مال جو ہے کا اور یہ زکات جو ہے گناوں سے پاک کرتی ہے مال کو نفوس کو صاف کرتی ہے اور اہل بیت ان کا حسب نصب افضل و اہلا ہے ان کی حرمت عظمت بالا والا ہے اس لیے یاد رکھیے سیدوں کو زکات دینا جائز نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کے ماں لوگوں کی میل ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں پنچن پاک کی کیا شان پنچن پاک کی شان میں آشکا نے اہل بیت جھوم, جھوم کر کہتے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پن تن کا گلا میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران ایک علاقہ ہے اس کے کرسچنس نصارہ عیسائی جو تھے ان کو یہ قرآن پاک کی آج سنائی سورہ علی عمران کی آج نمبر اکسٹھ فمن من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تب نبنا ابناءنا ونی ونساءنا سم فن پس پھر محبوب جو تم سے عیسا کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلا کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لالت ڈالیں میرا صلی اللہ تو نے عیسائیوں کو کرسچنس کو مباہلی کی دعوت دی تو کہنے لگے ہم غور کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کل آپ کو جواب دیں گے جب یہ کرسچنس جمع ہوئے تو ان عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اور سائبر الرائے سمجھا جاتا تھا اس کا نام تھا عقب اس سے کہا کہ عبد المسیح مباہلا کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت تم پہچان چکے تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہیں اگر تم نے ان سے مباہلا کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو انہوں چھوڑ دو گھروں کو لوٹ جاؤ یہ مشورہ کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اکالی و وسلام کی گود میں امام حسین حاضر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دستے مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ ال آقا علی اقالی و اسلام کے پیچھے حاضر ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنچتن پاک سے فرما رہے ہیں جب میں دعا کروں تم سب نے آمین کہنا ہے نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب پنچتن پاک کو دیکھا تو کہا اے جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالی پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا یہ سن کر نسارا نے سرور کائنات سعید الساجات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے ہم آپ کو جزیہ دینا منظور کرتے ہیں یعنی ٹیکس دینا منظور کرتے ہیں اور مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے نجران والے عیسائیوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا اگر وہ مباہلا کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل دیے جاتے اور جنگل میں آگ لگ جاتی اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک ہلاک ہو جاتے اور ایک سال کے اندر اندر سارے عیسائی ساری کرسچن ہلاک ہو جاتے اللہ اکبر تو پنجتن پاک کی بڑی شان ہے دیکھیں کہ ان حسین چہروں کو دیکھ کر عیسائی بھی ڈر گئے کہ یہ تو اگر کسی دعا پر آمین کہہ دے تو وہ پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے اور پنجتن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ یہ پنجتن پاک سب سے پہلے جنت میں جائیں گے مولا مشکل کشا کر رم اللہ تعالی وضاحہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے راضی نہیں تم چار میں سے چوتھے ہو سب سے پہلے جنت میں میں تم اور حسنین کریمین داخل ہوں گے ہماری ازواج متحرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی کیا بات رضا اس چمنے استان کرم کی زرا ہے کلی جس میں خوشین حسن سبان اللہ یہ چمنستان کرم کی کیا بات ہے اعلی حضرت عاشق کے اہل بیت ہیں عاشق کے پنچتن پاک ہیں سرحان اللہ اے رضا اس کرم کے باغ کے کیا کہنے جس میں خاتون جنت کلی ہیں اور حسن و حسین پھول ہیں تو بڑا خوش نصیب ہے جو پنچتن پاک سے محبت کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے جو پنجتن پاک کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ ان کی خوشی کا سبب بنتا ہے میرے اکالی سلا تو اسلام نے سیدین کریمین جلیلین شعیدین کمرین نی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑا فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی اور ان کے والی سے محبت رکھی اور ان کی والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو اکالی سلاط اسلام سے محبت کرنے والے ہیں مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والے ہیں خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہیں سید الاس خیا راکب دوش مصطفیٰ حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ داخل جنت کیے جائیں گے آکا کے ساتھ انشاءاللہ مزید پینتن پاک کی برکتیں فضائل اگلے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیتے نبوت کی سچی محبت عطا فرمائے آمین بجاہ ہند الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.